وعلیکہ یا نبی اللہ وعلا الک و اصحابک یا نور اللہ رحمت العالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان ہے عائشہ جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز وجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کے آگ سے آزاد ہے اور اسے سے بروز قیامت شہدا کے ساتھ رکھے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وصحبی وبارک و جامع شرائط پیر رسالے سے میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت پڑھ کر سنائی بہت پیارا رسالہ ہے اس کے اندر مرشد کے لیے چار شرائط جامع شرائط پیر کامل کی تلاش اہمیت وغیرہ درجے ماہ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الآخر جاری و ساری اس مہینے میں بڑے پیر پیران پیر پیر دستگیر علی رحمت اللہ قدیر کی بڑی گیارہویں شریف عاشقان اولیاء عاشقا نے غوث اعظم مناتے ہیں اسی نسبت سے کچھ غوث پاک کے حالات لیے حاضر ہوں ہمارے غوث پاک شہن شاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مریدوں سے کیسی محبت ہے آپ نے مریدوں کے لیے کیا خوشخبریاں ارشاد فرمائیں اور آپ کے مرید آپ کے چاہنے والے آپ سے کیسی محبت کرتے تھے کچھ انشاءاللہ اللہ جھلکیاں مختصر سے سلسلے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ہمارے غص پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد اہلِ بغداد کی نظروں سے ایک مرتبہ غائب ہو گئے لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے تو پتہ چلا کہ دریائے دجلہ کی طرف ہمارے گوسے پاک تشریف لے گئے جب لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا غوسے پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی لے پانی پر چل رہے ہیں جیسے ہم خشکی پر چلتے سے پاک پانی بچل رہے تھے اللہ والوں کی کیا بات اور مچھلیاں پانی کی مچھلیاں پانی سے نکل نکل کر گویا کہ آپ کو سلام کر رہی اور آپ کے مبارک قدموں کو چوم رہی سبحان اللہ اسی دوران ایک جائے نماز دیکھی گئی جو تخت کی طرح ہوا میں معلق ہو گئی اس پر دو ستر لکھی ہوئی تھی پہلی سطر میں پہلی لائن میں لکھا تھا الم الم یا پارا گیارہ سورہ یونس آئی نمبر باسٹھ سکسٹی ٹو ترجمہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم اور دوسری لائن میں لکھا تھا السلام علیکم یاہل البئی تی ان حمید مجید اے گھر والو سلامتی ہو تم پر بے شک وہ سراہا ہوا بزرگ بہت سارے لوگ اس جائے نماز کے جو تخت کی طرح تھا ارد گرد جمع ہو گئے ظہر کا وقت تھا تکبیر ہوئی اور ہمارے غوث پاک امام ہوئے ہیں امام الاولیاء نماز قائم ہوئی آپ تکبیر کہتے تو فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے آپ تصویر پڑھتے تو فرشتے تصویر پڑھتے آپ سمیع اللہ علیمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے آپ کے لپس سے سبز رنگ کر نور نکلتا آسمان کی طرف بلند ہو جاتا جب غوث پاک شہنشاہ بغداد ابو محمد سید ابد القادر جیلانی الحسن والحسینی حسینی شہباز مکانی حوث سمدانی کندیل نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعا رد نہیں کرتا کیا دعا کی یار میں تیری بار میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں تو میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو میری طرف منسوب ہوں بغیر توبہ کے روح قبض نہ کرنا سبحان اللہ گوسے پاک نے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی ولی وسلم کے وسیلے سے دعا کی وسیلے سے دعا کرنا غوث اعظم کا طریقہ ہے اور اپنے مریدوں کے لیے بھی دعا کی اور اپنے مریدوں کے جو مرید ہوں ان کے لیے بھی دعا کی کہ وہ اس وقت تک دنیا سے نہ جائیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں سحان اللہ قلائد الجواہر اور تفیع الخاطر میں یہ روایت لکھی ہے اور حضرت سینا سہیل بن عبداللہ اللہ تستری حضرت سینا سہل بن عبداللہ اللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے گروہ کو آمین کہتے سنا جب غوث پاک نے اپنے مریدوں کے لیے دعا کی کہ ان کا خاتمہ توبہ کے ساتھ ہو ان کی روح قبض ہو تو یہ توبہ کر چکے ہوں اپنے گناہوں سے جب دعا ختم ہوئی تو آواز آئی اے عبد القادر خوش ہو جاؤ ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی مریدوں کی موت تو پہ ہوگی مریدوں کی موت تو پہ ہوگی ہے یہ آپ ہی کا کہا گو سے تو پہ مرشد میری موت بھی آئے تو پہ مرشد, مرشد ہوں میں بھی موردہ پکا واسطے آدم ہوں میں بھی موردا پکا واسطے آدم کرم آپ کا گل ہوا تو یقینا کرم آپ کا گل ہوا تو یقینا نہ ہوگا برا خا تو سے اعظم یہ میرے لیے سنت کے اشارے جو غوث اعظم کے بڑے عاشق ہیں بلکہ گوسے پاک کے عاشق بنانے والے ہیں گوسے پاک کے مرید بنانے والے ہیں جی ہاں میرے لیے سنت کادری سلسلے میں بیٹ فرماتے ہیں اور گوسے پاک کے مرید بناتے ہیں جو گوسے پاک کا مرید بن جائے گا اس کا بیڑا پار ہے اور یہاں میں ارض کر دوں ہر ارے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے جو گوسے پاک تک پہنچا دے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے جس میں پیر کی شرائط بھی پائی جائیں اگر وہ خود ہی ہدایت پر نہیں ہے تو ہمیں کیسے ہدایت دے گا تو اس کے لیے یہ رسالہ پڑھیں جامع شرائط پیر جامع شرائط پیر کیا ہوتا ہے کون سی شرائط ہوتی ہیں یہ پڑھیں آپ کو پتا چلے ہر ایک رہنمائی کا روپ دھارنے والا رہنما نہیں ہوتا طرح طرح کے فراڈ ہوتے ہیں دنیاوی کاروبار میں فراڈ ہوتے ہیں احتیاط کرتے ہیں تو دینی معاملات میں بھی, بھی احتیاط کریں ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے ولی وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو ولی وہ ہوتا ہے جس میں شرائط پائے جائیں اس میں لکھی کچھ عرض کرتا ہوں اللہ حضرت نے لکھا فتح و رضویہ جلدی صفا پانچ سو اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں شیخ تسال جس کے ہاتھ پر بیت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے اس کی چار شرطیں نمبر ایک شیر کا شیخ کا سلسلہ یعنی پیر کا سلسلہ درست واسطوں کے ساتھ حضور اقدس تک پہنچتا ہو دو وہ پیر جو ہے سنی ہو سنی و عقیدہ ہو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اس کے عقائد درست ہوں اللہ رسول کے بارے میں اس کے عقائد درست ہوں عالم ہو یاد رکھیے اللہ تعالی نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا کہ جی وہ تو پانی پر چلتا ہے تو پانی میں تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں یہ جی ہوا میں اڑتا ہے ہوا میں تو مکی بھی اڑتی ہے یہ فضیلت نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے شرط کیا ہے فضیلت کیا ہے خصوصیت کیا ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو قرآن کا پابند ہو حدیث کا پابند ہو اللہ تبارک و تعالی کے ارشادات کا پابند ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا پابند ہو نمبر چار فاسی کے معلین یعنی الل اعلان گناہ نہ کرنے والا ہو جی چار شرطیں پیر کامل کی اور مرشد کامل کے چھبیس او صاف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھے وہ بھی اسی رسالے میں لکھے ہوئے نمبر ایک پیر کامل وہی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت اور عزت اور مرتبے کی چاہت نہ ہو نمبر دو وہ ایسے مرشد کامل سے بیت ہو جو نور بصیرت سے مالا مال ہو نمبر تین اس کا سلسلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو نمبر چار نیک اعمال بجا لانے والا ہو چرسی موالی نہ ہو بے پردگی نہ کرتا ہو عورتوں سے نمبر پانچ ریاضت نفس کا عادی ہو نمبر چھ کم کھانے کم سونے کم بولنے کثرت نوافل زیادہ روزے رکھنے والا خوب صدقہ خیرات کرنے والا صبر کرنے والا نماز پڑھنے والا شکر کرنے والا توکل والا یقین والا سخاوت والا کنات والا تمانیت نفس والا حلم والا توازو والا علم والا صدق والا وفا والا حیا والا وقار و سکون والا یہ ہوتا ہے تیرے کامل اور یاد رکھیے پیر کامل کی تلاش واقعی کرنی چاہیے اور یہ بزرگوں نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے کہ پیری مریدی کا سلسلہ اور غور کریں غوث پاک پیرانے پیر ہیں مگر آپ بھی کسی کے مرید ہیں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ یہ غوث پاک کے مرشد کا نام ہے حضور داتا گنج بخش بھی کسی کے بیٹھ تھے غریب نواز بھی کسی کے مرید تھے تو بڑے بڑے اولیاء وہ کسی نہ کسی کے مرید تھے برحل یہ بہت اس میں پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اس کے اندر آپ پڑ سکتے ہیں ہمارے غوث پاک کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کا انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں بڑا پار ہے ہمارے غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں مریدی ہم وطب تب وغننی وفعل ما وف الما الاسم فل عالی مرید لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتن نلت الملالی عطانی ملالی نلت المنالی مرید لا تل منالی مریدی واشن فنی ازومن قاتل عند القالی اے میرے مرید سر سرشار عشق رسول اس کے عشق الہی ہو خوش رہ بے باک ہو خوشی کے گیت گا جو چاہے کر کیونکہ میرا نام بلند ہے اے مرید تو مت ڈر اللہ کریم میرا رب ہے اس نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں اے میرے مرید تو کسی شریر سے نہ ڈر کیونکہ میں لڑائی میں علول عظم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں وہ کیا بات غ سے کی میرے مرشد نے لا تخف کے کر دور کر دور سب کر دیا ہے خوف و ڈر ان کا محشر میں بھی سہارا ہے ان کا محشر میں بھی سہارا ہے, ہے وہ کیا با غوثِ آرزم کی کہیے وہاں کیا بات غم کی غوث پاک کا معاشر میں بھی سارا ہے کس طرح ہمارے غوث پاک شہن بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بروز قیامت میرا پاؤں اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخلے جنت نہ کروا لوں میرے مرشد میں لا تکف کے کر دور سب کر دیا ہے خوف آڈر انکم شر میں بھی سہارا ہے وہ کیا بات غور اعظم کی شیخ ابو سعود عبداللہ عبد اللہ رحمت علیہ بیان کرتے ہیں یہ بہاجت الاسرار جو غوث پاک کے حالات پر مبنی بہت ہی مستند کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا سبحان اللہ کیا شان غوث اعظم کی غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جار میں مغرب میں ہوں میں اس کو چھپاتا ہوں رضا کا خاتمہ بالخیر خیر ہوگا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غور مری دی کئی تسلی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا واس بحجت الاسرار میں ہے پیروں کی پیر پیر دست گیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان بشارت نشان خوشخبریوں سے بھرا ہوا فرمان مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے دوستوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام لکھے تھے اور بتایا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے فرماتے ہیں میں نے دروگا جہنم سے پوچھا کیا جہنم میں کوئی میرا مرید بھی ہے جواب دیا نہیں فرمایا مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہیں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 فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جن میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا واسطے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا وا سے کا بغداد والے شہنشاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے مریدوں میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اس کی طرف توجہ رکھتا ہوں میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے وعدہ لیا ہے کن سے جو قبر میں قبر کے سوالات کرنے والے فرشتے آتے ہیں وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے سبحان اللہ آپ کے مبارک زمانے میں گناگر شخص تھا اس کے دل میں ہوسے پاک کی محبت تھی مرنے کے بعد دفن کیا گیا قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیا ہر سوال کے جواب میں عبد القادر کہا تو منکر نکیر رب کی بار گئے علی میں ندا آئی اگرچہ بندہ فاسقوں میں سے مگر اس کو میرے محبوب صادق عبد القادر کی ذات سے محبت ہے بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی حضور غوس اعظم کی محبت اور آپ سے حسن اعتقاد کی بنا پر اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا بیٹے بیٹے اس ٹائم بھائی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ غوسے پاک کے مریدوں کے لیے یہ شان ہے پاک نے تو پردہ فرما لیا ہم ان کے کیسے امردوں تو غس پاک سے محبت کرنے والے سن لیں الحمد کوئی بھی جامع شرائط جو پیر ہے اس کی آپ بیٹھ کر کے غوث پاک کے مرید ہو سکتے ہیں جس کا سلسلہ غوث پاک سے ملتا ہو الحمد میں نے جس بزرگ کی بیٹ کی ہے ان کا نام ہے محمد الیاس اب قادری الحمدللہ یہ بھی غوث پاک کا مرید بناتے ہیں ان کے مرشید ہیں سیدی قطب مدینہ زیادن مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد اعلیٰ حضرت ان کے مرشد شاہ علیہ رسول اس طرح سلسلہ چلتا چلتا گوسے باغ تک پہنچتا ہے اور پھر یہ سلسلہ مولا مشکل کشا تک پہنچتا ہے مولا مشکل کشا آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں سبحان اللہ تو امیر اللہ سنت تو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے مدنی چینل پر جو مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کیسے ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہیں کتنے بڑے عالم ہیں علامہ گر ہیں ماشاء ان کی برکتیں ہیں کہ لاکھوں مسلمان نمازی بن گئے لاکھوں کے عقائد درست ہو گئے الحمدللہ کفار مسلمان ہو گئے دنیا کے دو سو ممالک تک دعوت اسلامی کا عقائد اور اعمال کے اسلام والا پیغام پہنچ گیا ایک سو تین سے زائد شعبے خدمت دین کے قائم ہو گئی یہ سب فیضان اطار تو ہے فیضان مرشدی تو ہے فیضان غوث اعظم ہے یہ سب تو غوث اعظم کا مرید آپ اس طرح بھی بن سکتے ہیں کہ میں نے جس بزرگ سے بات کی میں نے ان کا آپ کو نام بتا دیا تعارف تو ان کا کیا بتائیں گے اتنا تو زیر مختصر سلسلہ ہے اور یہ جامع شرائط پیر یہ رسالہ جو ہے نا یہ پڑیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ جو جالی پیر ہیں نا دو نمبر بلیک بابا ان سے آپ بچ جائیں گے ورنہ تو طور طرح, طرح کے عجیب و غریب وہ اللہ کی پناہ جینے کی خواہش ہے تو کچھ خواہش پیدا کر تو برہل اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کا چاہنے والا بنائیں یاد رکھیں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے اور جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کی سارے اولیاء کی محبت عطا فرمائے اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے انبیاء کی محبت عطا فرمائے سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے اور ہم متعیو فرما بردار بھی ہوں اللہ کے اس کے رسول کے اور جو اولیاء کرام کا پیغام ہے غوث پاک کا پیغام ہے غوث پاک کی جو حیات پاک ہے اس کو بھی ہم فالو کریں اس کی بھی اتباع کریں خالی نیاز ذرا کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے غلامی کا ادا کر دیا بلکہ ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں غوث پاک نے ساری زندگی علم دن سیکھا سکھایا ہم نے کتنا علم دن سیکھا ہم نے کتنا علم دن سکھایا غوث پاک کی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقت اور ہم وقت پہ اسکول کے لیے کالج کے لیے آفس کے لیے نوکری کے لیے دکان کے لیے پلاٹ کے لیے مکان کے لیے نیٹ کے لیے موبائل کے لیے دوستوں کے لیے گناہوں کے لیے نشوں کے لیے نہ جانے کس کس کے لیے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے ہم سب مبلغ بن جائیں غوث اعظم بہت بڑے مبلغ تھے آمین بجاح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم